صلات والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ جہنم میں لے جانے والے آعمال میرے ہاتھ میں ہے یہ کتاب اس کی دو جلدیں ہیں جلد اول میں جو درود پاک کے فضائے لکھے ہوئے ہیں میں سے ایک حدیث پاک آپ کو خدمت میں پیش کرتا ہوں شعب الایمان حدیث نمبر پندرہ سو تریسٹھ نور کے پیکر نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے قیامت کے دن لوگوں میں میرے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھا ہوگا صلو على الحبیب صل الله تعالی علی محمد وعلا آلہ وصحبہ ومالکہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھو بیٹھے اسلائم بھائیو مدنی چینل کے ناظرین فیضان قصیدہ نور ماہ ربیع نور میں جاری ہو ساری ہے اس سے پہلے کہ اشعار اور اس کی وضاحت وغیرہ ہم سنے آئیے اچھی اچھی نیتیں کرتے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المنی من عملی بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے نیت کیجیے کہ اول تاخیر حصول ثواب کے لیے رضا الہی کے لیے شرکت کی سعادت حاصل کروں گا موقع کی مناسبت سے اجزاجل کہوں گا صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم کہوں گا استغفر اللہ کہوں گا رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا رضی اللہ تعالی عنہ کہوں گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد قصیدہ نور کے انسٹھ اشعار میں سے ہم میں شیر پر پہنچے تھے اب اس کی وضاحت مکمل نہیں ہوئی تھی یہ اسی سے ہم شروع کرتے ہیں اللہ حضرت لکھتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچ بچا نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچ بچا نور کا تو ہے بٹ ہوتا ہے میں ہوئی بٹ ہے ہمارے اکالی سلات و سلام کے نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا ہے اکالی سلات و سلام کیا ہیں نی نور اور آپ کا سارا گھرانہ نور کا حکایتیں اور نصیحتیں اور الفائق کا ترجمہ ہے بہت پیاری کتاب ہے چھپن بیانات ہیں اس میں مبلغین کے لیے بڑا تحفہ ہے اس میں لکھا ہے جب اکالی سلاط و سلام کی شہزادی خاتون جنت سعید فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت ہوئی تو ساری فضا خاتون جنت کے چہرے کے نور سے من ہو گئی آہ آہ تو آہ آہ ہے سبحان اللہ کیا بات ہے ہمارے علی اکالی و وسلام کی کہ آپ عین نور ہیں اور آپ کے خاندان کا بچہ بچہ نور ہے قبلہ مفتی احمد یار خان ارے رحمت الرحمان آپ مل کی آٹھویں جلد میں لکھتے ہیں سفا نمبر ہے تین لکھتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور تو نور ہوں اور حضور کی نسل پاک آب و اجداد نار والے ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے حضور کا نور نورانی لوگوں میں رکھا تو ہے تو ہے اے نور تیرا سب گھرانا یہ اکالی سلا تو نور نہیں آپ کی اولاد نور نہیں بلکہ آپ کی آبا اجداد بھی نور ہے تو ہے اے نور تیرا تو ہے اے نے سب گھرانا یا وہ نور والا جس کا سارا ہمارے آقا علی سلا سلام ہیں نور اللہی اللہ کا نور ہے اور ساری مخلوق کیا ہے اللہ کے محبوب علی سلا سلام کے نور سے پیدا ہوئی ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے نور سے اپنے محبوب علی سلا سلام نور کو پیدا فرمایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا اب وہ مفتی احمد یار خان اعیمی رحمت اللہ علیہ کا رسالہ ہے رسالہ نور بڑا پیارا رسالہ ہے چمکتا دمکتا رسالہ اللہ ہے اللہ اب لکھتے ہیں اعتراض اگر حضور نور ہیں تو کھاتے پیتے کیوں ہیں ان کے اولاد کیوں ہوتی ہے چاہیے کہ سارے سید نور ہوں کیونکہ انسان کا بچہ انسان گھوڑے کا بچہ گھوڑا شیر کا بچہ شیر ہوتا ہے تو چاہیے کہ نور کی اولاد نور ہو جواب کسی آیت یا حدیث میں نہیں کہ نور کی اولاد نہیں ہوتی اگر ہے تو پیش کرو فرشتوں کے اولاد نہ ہونا اس لیے ہے کہ فرشتہ ہے فرشتوں کے اولاد نہیں ہم حضور کو نور مانتے ہیں فرشتہ نہیں مانتے حضور نور بھی ہیں بشر بھی ہیں یاد رکھیے گا پہلے عرض کیا گیا تھا اکالی سلاط اسلام کی نورانیت کا انکار کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے اور آپ کی بشریت کا انکار کرنا تو کفر ہے ہمارے اکالی سلاط اسلام نوری بشر تمام آواری سے انسانیت یہ کس کے ہیں بشریت کے نورانیت کے نہیں ہیں مفتی صاحب لکھتے ہیں عیسا علیہ السلام آسمان پر ہزاروں سال سے کھانے پینے سونے اولاد سے پاکیں وہاں نورانیت کی جلوہ گری ہے دنیا میں آئیں گے تو کھائیں گے پیئیں گے نکاح کریں گے تب بشریت کی جلوہ گری ہوگی اکالی سلاط و اسلام نے معراج میں ہزاروں سال کا سفر کیا یہ نورانیت کی جلوہ گری تھی کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوئی جب میرے اکالی علیہ و اسلام سوم رکھتے تھے یہ کیا ہوتا ہے روزہ رکھا اور افطار کیے بغیر اگلے دن کا بھی روزہ رکھ لیا یہ سوم وشال ہے مسلسل لگاتار روزہ تو ہمارے اکالی علیہ و اسلام کھائے پیے بغیر مسلسل رہتے تھے کیونکہ ہمارے آکا کو تو اللہ کھلاتا پلاتا ہے آپ کو بھوکا احساس نہیں ہوتا تھا لیکن دوسری حالت میں کھانا ملاحدہ نہ فرماتے تو آسارے بھوک نمودار ہو جاتے روزے کے حالت میں نورانیت کا ظہور دوسرے وقت بشریت کی جلوہ گری ہاروت ماروت فرشتے نورے مگر جب بشری لباس کے ساتھ دنیا میں آئے تو کھاتے پیتے تھے ملک الموت علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے تو بشری شکل میں موس علیہ السلام نے جب تھپڑ مارا تو آنکھ نکل گئی یہ آنکھ جانا بشریت کے آکام سے تھا موس علیہ السلام کا عرصہ سانپ بن جاتا تو کھاتا پیتا تھا یہ اس کا کھانا پینا اس کی شکل کے عوارث تھے پیارے اکلی سلاۃ السلام بشریت میں آدم علیہ السلام کی فرع اور ان کی اولاد ہیں نورانیت میں آدم علیہ السلام کی اصل ہے نور میں طوالد و تناسل نہیں ایمان نور ہے مومن نورانی ہے عالم نورانی ہے نبوت نور ہے نبی نورانی ہے اس کے باوجود مومن کی اولاد کافر عالم کے اولاد جائل نبی کے اولاد کافر بھی ہو جاتی ہے جنتی لوگ نورانی ہوں گے شور نور ہیں مگر حدیث شریف سے ثابت ہے کہ بعض جنتی اولاد کی خواہش کریں گے اور انہیں اولاد ہوگی مفتی صاحب لکھتے ہیں فرماؤ اگر نور کے اولاد نہیں ہو سکتی تو ان جنتی لوگوں کے اولاد کیسے ہوگی تو ہے عین نور تیرا تو ہے نا نور کا سب ہوتا پیارے آگے لی سلا تو سلام کی اور آپ کی اولاد کی بڑی شان ہے بچہ بچہ نور کا تو پیارے اکالی سلاط سلام کی اولاد کا حق کون نہیں پہچانتا سنیں فتح اضبیہ شریف جلد ڈبل بارہ سفا تین سو بیالیس اعلی حضرت حدیث سے پاک نکل کرتے ہیں پیارے اکالی سلاسلام نے فرمایا جو میری اولاد کا حق نہ پہچانے سیدوں کا حق نہ پہچانے سید سے کیا مراد ہے حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی النہا کی اولاد ٹھیک <تصفح> ہے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وضاح الکریم کے اولاد جو حضرت خاتون جنت سے نہیں وہ کیا ہے علوی وہ سید نہیں ہے وہ علوی ہے ٹھیک ہے برال آک علی صلاح اسلام نے فرمائے جو میری اولاد کا حق نہ پہچانے وہ تین باتوں سے خالی نہیں یا تو منافق ہے یا حرامی یا حیزی بچہ اللہ کی پناہ اللہ تعالی ہمیں سیدوں سے محبت نصیب فرمائے تو ہے گھر نا نور کا صبح شہ میں ہوئی بٹ ہے باڑا نور کی سرکار سے پایا دو شالہ دوشالہ کیا دوشالہ دو چادریں نور کی سرکار سے پایا دو شالہ ہو مبارک تم کو زمورین جورا نور کا اصبح تیبہ میں ہوئی ہوئی, ہوئی ہوئی نور کی سرکار سے کیا حاصل ہوا حضرت سیداتنا رقیہ رضی اللہ تعالی انہا حضرت امہ کلسوم رضی اللہ تعالی انہا تو دو شہزادیاں دشالہ نور کا سوہان اللہ تو زنورین صحابہ کہتے تھے نا کیوں کہتے تھے ان کے پاس دو نور ہیں آقا کی دو شہزادیاں ہیں ایک کا انتقال ہوا تو آقا علی سلا اسلام نے دوسری شہزادی کا نکاح بھی سعید عثمانی خنی رلی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کر دیا زنورین کی وجہ یہ ہے کہنے کی نا دو نور والے کرامات صحابہ سفر نمبر نواسی پر اس کی تفصیل پڑے اور خلیفہ سالس کا حلیہ کیا تھا سمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کتاب العقائد صد فاضل نعیم الدین مراد آبادی علی رحمت اللہ الحادی کا بہت مختصر مثال ہے یہ مگر زبردست عقائد کے تعلق سے اس میں پڑھ لیجئے نور نبوت کے چار شیشے شان حبیب الرحمان میں مفتی احمد یارخان میں نے لکھا ہے اس میں تفصیل پڑھ لیجیے اب اس سلسلے میں کیا کیا بیان کیا جائے مختصر وقت میں کس کے پردے نے کیا آئی اندھا نور کا کس کے پردے نے کیا آئے اول كياما آخر كياما ظاهر كياما بطن كياما مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى مرحبا يا مصطفى, يا مصطفى يا صلوة للحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى آله وصحبه وباركه صلى